اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کے ان پر سوار ہو اور زیند کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہ ہو